را تو فذیرت قتل کو کروڑ کی کہ کروڑ ہے چتر میں دو قتل کوئیں انہوں نے پیغمبر دی تھے ان ابیہی قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادرتن ہوئی صاد ابن بیوقاص امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوثق امر کر نبی اعظم کو قتل کرو تو کروڑ بانی اور نبی نے سمجتے ہوا سے کہو رضا دا وے سے کا تو ویسے دے جو حکم دو نور حوالات نہ خرید چھے دے قتل بہار کے جائز دے نہ محرم دو عالم جائز دے دے قتل وے کو تو ویسے کو یا کرے ہی یا پتک ماراد غصہ او اور بخاری کے براجی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تواچ ہونے شو اس سے مخروقات اللہ کو مر غیبی کے نور ہے مناسب نہمان دا, آو دا دشمن حرم غیر <تصفح> <تصفح> دمراہ دمرا کی رواں سرفر میں عاد مح میں آدت رفیت اکثر لکی. مشقت مشقت اور دعوے یا یا نہیں ظلم نہیں مالمی کی, کی, کی اخلاس اب معلوم کی منل بمن ال... من او من اورا عمر قدرا فی ضرب الساعد فروع قضاء قضاء حضر ادنا من الساعد ثانیہ حضرنا محمد سبحان رب العزتنا فی غریان وریل قرار حضرنا یہ وقت انا بھی اورا صلی اللہ علیہ وسلم قال دی اول